پانچو غلط فہمی ہے تھوڑی سی لمبی ہے ٹائم کتنا ہوا دیکھیں ذرا اچھا انشاءاللہ ختم کرتے ہیں کہتے ہیں ہم حکمرانوں کے خلاف لئے کاروائی کرتے ہیں اس لیے جنگ کرتے ہیں حکمرانوں کے خلاف کیونکہ ہم مسلمان ملک قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت تک ہم مسلمان ملک قائم نہیں کر سکتے جب تک یہ ظالم بیٹھے ہیں یہ بھی کوئی حکمران ہیں سارے کافی کو خریدا ہوا ہے جب تک یہ بیٹھے ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تو جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا ان سے جان نہیں چھوٹے گی تب تک ہم اپنی کاروائی جاری رکھیں گے اور اپنا جہاد کرتے رہیں گے اس کے جواب میں علامہ المد رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں میں ان کے قول جو ہے وہ یعنی ان کے فرمان کا جو معنی ہے وہ بیان کرتا ہوں فرماتے ہیں ہمارا اتفاق ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ مسلمان ملک بنانا چاہیے اس میں کو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس مسلمان ملک کو بنانے کے طریقے میں ہمارا اختلاف ضرور ہے کہ کیسے یہ اسلامی ملک ہم بنائے اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے جیسا فرماتے ہیں ہم اپنا راستہ نکالتے ہیں قرآن اور سنت سے یہ ہمارا راستہ ہے اور سب سے بہترین ہدایت کا راستہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں جیسا فرماتے ہیں میں انہی لوگوں سے ہی سوال کرتا ہوں جو لوگ آج مسلمان ملک بنانا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ملک کیسے بنایا تھا ان کا کیا طریقہ تھا ان کا کیا راستہ تھا اور سب سے پہلے وہ کون سی بنیاد تھی جو انہوں نے رکھی ہے مسلمان ملک بنانے کے لیے کیونکہ کچھ بنانے کے لیے کوئی بھی چیز ہو جب آپ بناتے کوئی فائدہ ہوتا ہے کوئی بنیاد ہوتی ہے اس بنیاد کے اوپر پھر آپ بناتے رہتے ہیں چاہے گھر ہو چاہے زمین ہو چاہے کچھ بھی ہو بلڈنگ بنانی اپنے کوئی فیکٹری بنانی اپنا گھر بنانا ہے ملک بنانا ہے تب بھی بنیادیں ہوتی ہیں ہر چیز کی بنیادیں ہوتی ہیں تو وہ کون سی بنیاد تھی جسے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی رکھی جیسا فرماتے ہیں توحید العبادت توحید عبادت سب سے پہلی بنیاد تھی تو سب سے پہلی بنیاد ہے اس مسلمان ملک میں جو آپ بنانے جا رہے ہیں وہ شرک سے پاک ہو توحید العباد سب سے پہلی بنیاد ہے پھر مسلمانوں کی تربیت اس توحید کی طرف اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تربیت کرنی توحید اور سنت پہ اور آج جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ تربیت ضروری ہے جیسا فرم میں یہ سمجھتا ہوں کہ تربیت سے پہلے تصفیہ ضروری ہے تصفیہ کا مطلب ہے کہ جو غلطیاں جو گندگی شامل ہو چکی ہے منہج میں اس سب کو نکالو اور پاک کرو صاف کرو اور آن اور سنت میں باہر سے لوگوں نے اپنے ایجاد کردہ طریقے بیان کر دی ہیں اپنے ایجاد کردہ منہج نکال دیے ہیں اور دل قرآن سنت سے لیتے ہیں تو تربیت کیسے کریں گے آپ جب آپ کے پاس جسے جس, جس کی بنیاد پر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں وہی وہ پاک نہ رہا اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے تو سب سے پہلے اس کو پاک کریں صاف کریں پھر اس صاف اور پاک منہج کے مطابق لوگوں کی تربیت کریں اسے کہتی تصفیہ پھر تربیت جیسا فرماتے ہیں اور آج جو بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ مسلمان ملک ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی تیاری میں سارا وقت لگا رہے ہیں وہ نہ تو توحید کے اہتمام کرتے ہیں جیسے کہ کرنا چاہیے زبانیں تو آپ سنیں گے توحید, توحید سب سے پہلا نعرہ ہے املن کر کے کوئی نہیں دکھائیں گے آپ کو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے اور امن بھی کر کے دکھایا ہے صحابہ کرام نے بھی یہی کیا تابعین نے بھی صرف یہی راستہ رہا ہمیشہ لیکن یہاں پر آپ سنیں گے ضرور لیکن امن کوئی نہیں دیکھیں گے آپ اہتمام نہیں ہے اور صحیح عقیدہ بھی ان کو نہیں آتا بلکہ شیسا فرماتے ہیں اگر ان سے آپ طہارت کو کہ مسئلہ پوچھیں اس کا جواب نہ دے سکیں آپ کو جو شخص یا عقیدے کا کوئی مسئلہ پوچھ رہے اس کے جواب ان کو نہیں آتا کیونکہ ان کی تربیت صحیح عقیدے پر نہیں ہوئی تو میرے بھائیوں ہم بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان ملک بنے ہماری بھی یہی خواہش ہے آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے لیکن آپ اپنا راستہ دیکھیں کہاں پر ہے کس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں کون آپ کا قائد ہے اس راستے میں اور ہمارا راستہ دیکھیں ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں اور ہمارا قائد کون ہے بات بالکل واضح ہے یہاں پر مزید وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں میرا خیال ہے میں اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ قرآن اور سنت اور صلاف صالحین کا راس کسی سے چھپا نہیں ہے میرے گزارش صرف اتنی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانشین ان کے صحابہ نے پھر ان کے جانشین ان کے تابعیوں نے پھر طبع تابعین نے جو پہلے تین بہترین صدیہ ہیں میری صرف اتنی گزارش ہے آپ دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے جہاد کیا کس طریقے سے مسلمان امت کا قیام کیا جس ملک کو فتح کرتے تھے سب سے پہلے کیا دعوت دیتے تھے جہاں پر داخل ہوتے تھے سب سے پہلے کیا کرتے تھے اور آج بھی جہاں جہاں پر جہاد ہو رہا ہے دونوں کو تھوڑا کمپیر کر کے دیکھ لیں آپ بات بالکل واضح ہو جائے گی